اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا اور اللہ نے مسلمانوں ہے کو لڑائی کی کفایت فرماد دی اور اللہ زبردست عزت والا ہے